الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم قَالَ قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشہد مسلم حضرت سیدنا النا عیسیٰ نبی و علیہ السلاۃ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے یہودی ان کے دشمن بن گئے ان کی اماں جان کے بھی دشمن بنے حضرت عیسیٰ سات وسلام کے بھی دشمن بنے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہودیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ عیسی علیٰ و علیہ السلام کی والدہ پر بدکاری کا الزام لگا دیا اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ من ذالق غیر ثابت النصب ہونے کا الزام لگایا حضرت سیدنا عیسیٰ عیسی علیٰ و علیہ السلام نے جب علام نبوت فرمایا تو اس وقت جتنے بھی یہودی تھے سارے آپ کے خلاف اٹھ کڑے ہوئے حضرت عیسی علیہ السلاۃ والسلام کے ماننے والے مخلص لوگ جو تھے وہ صرف گیارہ تھے ایک بندہ اور بھی تھا بارہواں وہ بظاہر ان کے ساتھ ملا ہوا تھا حضرت عیسی علیہ السلاۃ کے ساتھ یا پہلے ممکن ہے مخلص بھی ہو لیکن این وقت پر اسے پیسوں کا لالج دیا گیا تو وہ بھی یہودیوں کے ساتھ مل گیا یعنی یہودی پیسے دے کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بڑے ماہر ہیں عیسی علیہ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا بندہ جب وہ حضرت عیصع علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جس گھر پر انہوں نے دھاوا بولا انہیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں حضرت عیصی علیہ السلام اپنے بارہ خاص شگردوں کے ساتھ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے یہ ان کے لیے ایک لفظ بولا گیا یہاں پر ہواری کا ہواری جو ہے یہ اذ قال الحواریون میں جب ہماریوں نے کہا ہواری اصل میں دو بندے تھے وہ کپڑے دھو رہے تھے حضرت عیص علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ نے انہیں فرمایا ہماری ان کی زبان میں دھوبی کو بھی کہتے ہیں وہی لفظ جو ہے نا ہماری عربی میں بھی آیا حواری کا لفظ اگر جی عربی زبان میں حواری کا لفظ جو ہے وہ دھوبی کے لیے مستعمل نہیں ہے تو وہ حضرت عیص علیہ السلام نے دیکھا دو بندے کپڑے دھو رہے ہیں آپ ہر بندے کو دعوت دیا کرتے تھے آپ نے انہیں فرمایا یار تم کب تک لوگوں کو کپڑے دھوتے رہوے میں تمہیں لوگوں کے دل دھونے نہ سکھا دوں تمہیں دل دھونے لوگوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ ملے تو وہ بھی سارے دھوبی یعنی ہواری کے لانے لگے ہواری کا ایک معنی جو ہے نا وہ کسی نبی کا مخلص ہونا جیسے حضرت امام المبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ہواری ہوتا ہے میرا حواری جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ یہ وہی ہیں کہ جس رات آ علیہ السلام تبلیغ کے لیے جنوں کے پاس تشریف لے گئے چھ راتوں میں سے ایک رات میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے سبحان یعنی حضرت زبیر رضی مدینہ شریف میں جب آئے تو یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم نے جادو ٹونا کر دی یہودی جادو کے بڑے ماہر ہیں یہودیوں نے کہا ہم نے جادو ٹوڑا کر دیا مسلمانوں میں سے کسی کے گھر میں کسی خاتون کے ہاں کوئی بچہ پیدا والا نہیں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا مدینہ کے اندر سب, سب سے پہلے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ یہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت فرمایا صحابہ کو. اس عبداللہ کو اٹھا لو اور اس طرح کر کے پورے مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤ زور سے نعرہ تکبیر لگاؤ اور یہودیوں کو بتاؤ تم کہتے بچہ ہونے نہیں دیں گے یہ دیکھو عبداللہ اللہ پیدا ہو گیا یہاں اللہ جی؟ جی؟ تو وہ حضرت حضرت ان کی تشریف آبڑی ہوئی تو اللہ تبار حواری جو ہے حضرت زبیر ردی اللہ تعالیٰ کریم اقاصد اسلام کے اور ان کا حوالے ہونا بھی دیکھے مخلص ہونا ابھی ان کی عمر جو ہے وہ بلوغ تک پہنچ رہے تھے پہنچے نہیں تھے مدین مکہ مکرمہ میں تھے علیہ السلام کسی نے مشہور کر دیا کہ آکل صدلام کو کافروں نے مکے کے مشرق نے گرفتار کر لیا ہے پکڑ لیا علیہ السلام کو تو یہ ان تک یہ بات پہنچی انہوں نے گھر سے تلوار اٹھائی اور دوڑ پڑے یہ بھاگتے بھاگتے گئے تو آ کر تشریف فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اطلاع ملی تھی کہ آپ کو انہوں نے قتل کے بھی الفاظ ہیں باللہ کسی نے قتل کر دیا شہید کر دیا حضور کو تو میں نے یہ سنا تو مجھ سے برداشت نہیں میں تلوار لے کے آؤں میں تلوار کے ساتھ تو کرتا کیا وہ کہتے ہیں رسول اللہ وسلم یا میں خود مر جاتا یا اسے مار دیتا یہ میں نے آج کر دینا تھا ابھی پہنچے اور جذبہ اور تڑپ دیکھے رسول اللہ ناموزلام کی, عزت اور ناموز کی <آک>. <tumorá> جو نا وہ جسم کا اور ہے مبارکہ جو تلوار رسول کے اندر وہ بھی اس بندے کی نکلی جو حضرت فرمایا میں ہیں لیکن یہ کا اللہ کو عطا فرمایا. اور کیوں نہ ملتا بچپن سے ہی اتنا کے کے کے کی لڑنا اور سب سے پہلی تلوار نکالنے والی تو یہ بارہ بندے حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ کے مخالفت اس قدر شروع ہوئی یعنی یہ بارہ بندے ساتھ ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ موقع پہ آ کر پیسے لے کے وہ بھی تتر ہو گیا۔ وہ بھی ایک طرف ہو گیا پیسے لے کے اس نے مخبری کر دی جاسوسی کر دی یہودیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے یہ ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے جہاں بھی دین کا کام ہو رہا دین حق کا پیغام ہو رہا اس کے بیچ میں یہودیوں کو جاسوس ضرور ہوتا ہے یہودیوں کو جسوس ضرور ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے وہاں کے حالات کیا تھے وہ ذرا سماج یہودی تھے وہاں پر عیس علیہ السلام اسلام کھڑے ہوئے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینی شروع کی یہودی اپنا مزاج بگاڑ چکے تھے انہیں شریعت حق کا پسند تک نہیں تھی حضرت السلام سامنے کھڑے ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت دینی شروع کی وہاں پہ حکومت رومیوں کی تھی اور رومی جو تھے وہ مشرق تھے بت پرست تھے وہ کون تھے بت پرست تھے اب یہودی جو تھے یہودی بط پرسی تو یہ بھی نہیں کرتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں ان اللہ رب و ربکم میرے رب بھی اللہ ہے تمہارا رب بھی اللہ فابضو تم اسی کی امادت کرو تو یہ یہودی پلید جا کر کے اس بادشاہ کو رومی بادشاہ کو کہتے تھے یہ تو تیرے بطوں کے بھی خلاف ہے یہ تیرے بطوں کے خلاف ہے یعنی یہودی بھی بط کا خلاف مخالف ہے یہودیت میں بھی پرستی نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے شرک میں مبتلا وہ بھی ہو گئے تھے یعنی کہ شرک میں مبتلا وہ بھی تھی حضرت شرک ایک گناہ ان میں بھی آ گیا تھا لیکن اس کے باوجود یعنی متفقات پر بھی انہیں اختلاف ہو گیا جو مشرکوں کے حامی ہو گئے آج ہمارے معاشرے میں موجود اپنے آپ کو خدا رسول کا ماننے والا کہنے والے ہیں؟ وہ جب دین حق کی بات سنتے انہیں مرود اڑتے ہیں انہیں کیوں مروڑ اٹھتے ہیں وہ جا کے مشرقوں کو یہود و سارا کو کیوں شکایتیں کرتے ہیں سمجھ سے بالا تر بات ہے یا نہیں, نہیں. یہ تو عین یہودیت کا مزاج ہے بھائی؟, بھائی یہودیوں نے یہ کیا تھا یہودی خود بت پرست نہیں تھے عیس علیہ السلام جو دعوت دیتے تھے اس میں بھی بت پرستی کی تردید تھی اور اس میں ان کی جو خرافات تھیں ان کو آپ اجاگر کر رہے تھے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے ان کو چھوڑنے کا حکم دے رہے تھے لیکن معاملہ یہ پیش آیا کہ یہودی ایسے کمینہ نکلے وہ جا کر کے عیس علیہ السلام کے خلاف رب کے سچے دین کے خلاف شکایتیں کر رہے ہیں حاکم بک کو آج بھی بہت سارے کمینے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کی اسلام کی جو توحید کی دعوت دے اس کی شکایتیں جا کے مشرقوں کو اور یہود و نسارا کو کرتے ہیں آج بھی یہاں کو مسلمان عالم جہاد کی بات کرے نام کلمہ پڑھنے والا جا کے باہر شکایتیں کرتا ہے جسوسیاں کرتے ہیں مسلمانوں کی علماء ہمارے علماء جہاں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں ان کے مجموعوں میں گھستے ہیں اور یہ وہاں بیٹھ کے رپورٹر لکھتے ہیں تیار کرتے ہیں لکھ کے لے کے جاتے ہیں آگے اطلاع دیتے ہیں باہر تک اطلاع جاتی ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بڑے بڑے رش والے مولوی جن کے پاس لوگ جمع ہوتے تھے ان کی تقریریں خود سنا کرتا تھا ترجمہ کروا یہ انہیں کلپ دیا کرتے تھے یہ مولوی یہ بولتا ہے یہ مولوی یہ بولتا بتائیں بات ایسے تو نہیں جاتی اگر یہاں پہ عبد عبداللہ بن سبا کی اولاد ہے جو باتیں پیر پہنچا رہی ہے نا عبداللہ بن سبا بھی یہ خود نسل سے تھا تو یہ حالات جو ہیں آخر کیوں, کیوں؟ یہ سمجھ سے بارہ تر بات ہے آخر بندہ کلمہ پڑھنے والا دینیا حق کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے کیا اگر کوئی عالم جہاد کی بات کر رہا ہے اگر کوئی عالم خلافت آر! کی بھئی خلافت آر! کے تو نوز بلّہ نظام ذریلوں نے ایسا کیا کہ مسلمان عوام تو عوام مولوں کے منہ پر ج... خلافت کا نام نہیں آتا اس سے بڑھ کر بھی ظلم ہوگا یار اور کسی عورت کے گھر میں بچہ مر جائے نا وہ مرتے دم تک عورت نہیں بھولتی اگلے دن میں ایک جگہ بیان کرنے گیا وہاں ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی جو مجھے لے گیا تھا وہاں مجھے کہلنا کہ جی میری اما ہے بوڑھی وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں امام کی عمر سو سال تھی سو سال بالکل اما کا پورے جسم میں کہیں گوشت نہیں ہے یعنی بالکل یعنی ہڈی ہیں میں جب گئی نا مجھے دیکھ کر رونے لگی وہ مائی سب بےچاری بوڑھی اس نے کہا میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے میں نے کہا ماں کتنا عرصہ ہوا لگی تیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے نے کہا ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ مجھے رونا نہ آیا ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ میں سکون سے رہی ہوں اب بتائے نا یار جس خاتون کا تیس سال پہلے بیٹا فوت ہوا وہ نہیں بھولی تو سے تیرا خلافت کا نظام ہی چلا گیا تیری زبان کے نام تک نہ ہے یار کون سے موقعے سے تو اسلام کا کون سے موقل سے تو دین کا عوام تو بیچاری ہے انہیں پتہ نہیں ہے مولیوں کو کیا ہوا ہے خلافت کا نام تک اور نظام آنا بات کی بات ہے ان کی زبان پر نام نہیں ہے خلافت کا کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے سارے مولی جمورے ہوئے پڑے ہیں جمہوریت کے پیروکار اسی کے قائل ہو گئے بھائی یہ ذیل میں رہے یہاں پر کوئی بندہ حکومت وقت پاکستانی حکومت کو دیکھ لیں پوری دنیا میں یہی قانون ہے ہاکے میں وقت کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے کہ میں یہ قانون نہیں مانتا بغاوت پہ اترائے ایک بندہ حکومت کے ایک حکم کی بغاوت کرے تو بتائیں باغی کا قتل کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا تاکہ فساد لوگوں تک نہ پہنچے تو پوری کی پوری حکومت نہیں پوری کی پوری دنیا کے مسلمان ہی ربت بارک کے دیے ہوئے نظام نظام خلافت سے رسول اللہ علیہ السلام کے دیئے ہوئے نظام سے مکرجات پورے نظام کو کہیں چلنے ہی نہ دیں تو بتائیں ان کا کیا انجام ہوگا ان کے لیے کیا حکم شریح لاگو ہوگا بتائیں حکومت پاکستان کی ایک حکم کی مخالفت ہو تو بندہ قتل کر دی جائے اساسے اس کے سارے ادارے بھاگ کے سرکار ضبط ہو جائیں لیکن جو بندہ تبارک بار کے سارے قوانین نہیں ان کے باغی ہو کھڑا ہے رسول شامل اتنی محنت کے ساتھ جو نظام عطا فرمایا ہے وہ اس نظام کا نام تک تمہاری زبان پر نہیں رہا جس کو بھی دیکھو جمہوری ہے جس کو بھی دیکھو جمہوری ہے تو آج جو بھی عالم یہاں پہ خلافت کی بات کرتا ہے اے اے یہ جسوسیاں کرتے ہیں انگریز کو وہ کہتے ہیں یہ تمہارے نظام کو توڑنے کی بات کر رہا ہے مولوی یہ تمہارے نظام کو توڑنے کی بات کر رہا ہے خدا کے لیے یار کچھ بیدار ہوں کچھ جاگیں اس طرح کر کے مسلمان اپنے آپ کو کیا کہ مشرقوں کے لیے جسوسیاں کرنے والے مشرقوں کو شکایتیں کرنے والے اب کئی مولوی کمینے ایسے ہیں نوز باللہ ظاہر ذالک وہ حکومت کو شکایتیں کرتے ہیں وہ حکومت مشرقوں کی کافروں کی حکومت یہاں کے بات نہیں کر رہا ہوں کافروں کی حکومت کو شکایتیں کرتے ہیں مولوی اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے حرام خور ہم گیارہویں کھانے والے میلاد کھانے والے ہیں وہ جا کے شکایتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ مولوی بیٹھے رسول علیہ السلام کی عزت کی بات کر رہے تھے رسول علیہ السلام کی عزت اور ناموف کی بات کر رہے ہیں یہ حکومت کو جا کے کر جسوسیاں کرتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں؟ بتائیں یہ کون سے مسلمان ہیں میں سچی کہتا ہوں یہ اسلام چھوڑ چکے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ جناب آپ کے سامنے کھڑے ہو کے درود سلام بھی پڑھیں گے گیارہویں بھی کھائیں گے سارا کچھ کہیں گے آپ میں کہتا ہوں مسلمان ہی نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کی بات ہو اور اسے ہندو کی عزت سمجھ آ جائے رسول اللہ علیہ السلام کی عزت سمجھ نہ آئے بتائیں وہ کون سے مسلمان ہے چاہے لاکھ بار گیارہویں کھائے اور دیکھ پوری پوری کھا جائے گیارہویں کی مسلمان نہیں ہے ہندو کی عزت کی بات سمجھ آ جائے رسول علیہ السلام کی عزت کی بات سمجھنا ہے وہ ضلیل جو عیسی علیہ سادلام کے ساتھ کھڑا تھا بارہواں بندہ اسے رسول علیہ السلام کے دین کی بات سمجھ نہیں آئی کے کے دین کی بات سمجھ نہیں آئی شریعت کی غداری کر لی اور دوسری طرف وہ نظ میں بت پرستی لیکن آخر کیا ہوا انہیں کہ وہ علیہ السلام کی شکایتیں جا کے جو ان کا مشرق بادشاہ تھا اسے کرتے اور نوزال بادشاہ کے انہیں کان بھرے بادشاہ کے کان بھرے, بھرے یہ تیرے خلاف ہی اسلام باتیں کرتے ہیں تیری حکومت توڑنا چاہتے ہیں تیرے خلاف دین کا نظام لانا چاہتے ہیں ذالک حاکم جو ہے وہ تو پہلے مشرق تھا وہ تو اپنے وقت کا مودی تھا وہ مشرق تھا بڑا اس نے کیا کیا جی اس نے اس نے کہا جی پہلے آپ کے یہ مفتی جو ہیں وہ فتویٰ دیں کہ یہ بندہ جو ہے واجب القتل ہے نوضب اللہ ذالق انہوں نے کہا یہ فسادی ہے عیص علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ بے دین ہے یہ لوگوں کو دین سے بھٹکانا چاہتا ہے یہ ہماری کتاب میں تبدیلی چاہتا ہے نوضع اللہ ذالق یہ الزامات لگائے یہودیوں کے مفتی نے مفتیوں نے باقاعدہ فتوی جاری کیے عیص علیہ السلام کے خلاف اور ان کے قتل کے فتوے دیے جب یہ فتوے سارے پہنچے اس مشرق بادشاہ کے پاس تو اس مشرق بادشاہ نے سیدھا حکم جاری کر دیا کہ عیص علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد لٹکا دیا جائے چھری پچھڑا بات ایسے پہنچ رہی ہے ایسے نہیں پہنچی عیسع علیہ السلام تک برنا اس دلیل کو کیا پتہ تھا علیہ السلام کا کون ہے کون نہیں آپ تو خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے یہ جسوسی کرنے والے شکایتیں کرنے والے یہی تھے یہودیوں نے مخالفت کی اور جا کر کے جناب انہوں نے شکایت کی حاکم میں وقت حضرت عیسیٰ علیہ کے قتل کا آڈر جاری کیا اب ہوا کیا وہ سارے ڈھونڈتے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک بندے نے شکایت کر دی جس مکان میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہیں پہ جناب ایک دم انہوں نے دھاوا بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے نہ جی؟ جی؟ اللہ و تبارک و تعالی نے انہی کے بندے کو انہی کے ایک بندے کو یہودیوں کے ایک بندے کو یعنی کہ ایسا بنا دیا کہ وہ عیسی علیہ السلام لگنے لگا صحیح. اس کی شکل و صورت اور حیات جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی انکھوں میں پردے ڈال دیئے انہیں عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام نہیں لگے انہیں ان کا بندہ عیسی علیہ السلام لگا ان کا بندہ عیسی لگا عیسی علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے کیا کیا, کیا جی روشن دان کے اندر سے جنوبی مین علیہ السلام آئے وہ یہیں سے لے گئے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آسمانوں میں آج بھی عیسی علیہ السلام تصنیف فرمایا اور یہی وجہ ہے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا فرمایا آسلام نے ارشا فرمایا کہ عیس علیہ ساطو اسلام قرب قیامت آئیں گے اور اس وقت سے جب سے انہوں نے یہ کیا تھا علیہ السلام کو نوزال سلی پہ چڑھانے کا انہوں نے یعنی کہ مکر کیا فریب دیا دھوکہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا تھا کہ یہ زلیلی رہیں گے وہی یہودی پھر اقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہوئے ہیں <تصفح> یہودیاں آج تک نبی اکرام علیہ السلام کا سجد دین جو اقا علیہ السلام ہمیں عطا فرما کے گئے ہیں اس کے مخالف اور دشمن ہی اڑے ہیں اور آج تک ذلیل ہیں اور مزے کی بات دیکھیں حضرت عیسی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے آ کر کے اپ یہی یہ کہیں گے اقا علیہ السلام نے میں عیسی علیہ السلام خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور صلیب کو بھی قتل کریں مطلب کیا ہے خنزیر جو ہے یہ علامتی نشان ہے یہودیوں کا اور صلیب علامتی نشان ہے نصرانیوں کا یعنی سلیم کو توڑ دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خنجیر کو قتل کر دیں گے صرف ایک دین دین اسلام ہی بچے گا عیسی علیہ السلام آ کے فرمائیں گے یعنی خنجیر قتل کرنے سے مراد یہودیر ختم کر دیں گے ان کا علامت نشان ہی ختم یہودی ختم یعنی یہ سزا ہوگی اس وقت اور وہ بھی حضرت سلی عیسی علیہ السلام کے ہاتھ ہوں یعنی یہودی جو ہیں نوزہ ذالق آج تک اسی یعنی کہ شوق میں ذوق میں بیٹھے ہیں آج تک اسی انتظار میں بیٹھے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان ظلیلوں نے دجال کے لیے باقاعدہ ایئرپورٹ آگے پیچھے دائیں بائیں پورا نظام قائم کر لیا ہے دجال کے اتنے انتظار میں بیٹھے ہیں یہودی کہ جس طرح ہم حضرت محمدی رضی اللہ عنہ کے انتظار میں بیٹھے نا اسی طرح کر کے یہ اسے اپنا نجات کے ہندہ سمجھ رہے ہیں اور کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رشا فرمایا یہ یہودی جو ہے نا یہودی یہ زلیل مادیت پہ بڑا مرتا ہے مادیت پہ بڑا مرتا ہے اور آج کل کے جو نام نیا مسلمان جو ہیں وہ بھی مرے پھرتے ہیں طبیعت کے یہ بھی وہی نکلے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشا فرمایا یہ دجال جب آئے گا یہ آ کر کے ایک بندے کو کہے گا مومن کو کہے گا کہ تو مجھے خدا مان لے مجھے معبود مان لے اور مجھے میرا کلمہ پڑھ لے تو مومن بندہ انکار کر دے گا کریم اکلی صاحب شام میں شا پرما یہ اسے یہاں پہ آری رکھے گا سر پہ پورے جسم کو دو ٹکڑے کر دے گا کالشا ایک ٹکڑا ادھر پھینکے گا ادھر پھینکے گا پھر درمیان میں چلتا رہے گا وہ لوگوں کو بھی یقین ہو جائے گا باقی بندہ قتل ہو گیا ہے ایک حصہ ادھر ہو گیا ہے ایک حصہ اکلام میں اشاع فرمایا پھر اسے کہے گا کہ زندہ ہو جا وہ ٹیکنالوجی کا کلمہ کیسے پڑھیں گے آکل شاید اس شام میں اشا کہ وہ بندہ جب زندہ ہوگا کھڑا ہوگا اس وقت وہ کہے گا دجال ہاں آپ مانتے تو مجھے خدا وہ کہے گا نا میرا میرے رب کی ذات پر ایمان اور بڑھ گیا ہے میرا میرے رب کی ذات پر ایمان اور بڑھ گیا زیادہ ایمان ہو گیا میرا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر لیکن جو لوگ دیکھنے والے ہوں گے, ہوں گے وہ سارے اس کو مان جائیں گے, جائیں گے باقی جو لوگ کھڑے ہوں, ہوں گے اور کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بارش برسا دے گا زمین سے ہر چیز اگا دے گا سارا کچھ کر دے گا تو لوگ اس کو دھڑ دھڑ مانتے چلے جائیں گے اتنے لوگ اپنے پیروکار کر لے گا یہودی وہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا یہودیت کو اپنا رہے ہوں گے لوگ اسے خدا مان رہے ہوں گے لبی مان رہے ہوں گے باتی پہ سامنے لکھا ہوگا یہ کافر ہے بتائیں کتنا بڑا دھوکہ ہوگا اس لوگوں کے ساتھ یہ बत... آج جو لوگ نعوذ باللہ منزالک یہ سینس کی ترقی کو دیکھ کے ٹکنولوجی کو دیکھ کر انگریز کا کلمہ پڑے پھرتے ہیں جو آج نعوذ باللہ اسلام سے نالاں ہیں نراض کہتے ہیں اسلام نے ہمیں دیا ہی کیا ہے یہ لوگوں کے مو سے سنا ہم نے کہتے ہیں ہمیں تو اس نے دیا ہے وہ ایک زلیل جو ہے شبر اسے کہتے ہیں وہ تو شمر زیادہ ہے مردود ٹی وی پہ بیٹھ کے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس نے بکواس کی ہے کہتا ہے مدینے کی ریاست کا کہتا ہے یہ تو لفظی بکواس ہے بتائیں یہ اس نے کہا ہے پاکستان کا بہت بڑا افسر رہا ہے وہ کسی محکم میں کہا اس نے کہا یہ تو لفظی بکواس ہے کہتا ہے وہاں پہ کوئی سکول تھا وہاں پہ کوئی ہسپتال تھا کچھ نہیں تھا بتائیں انہوں نے ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑا نہیں پڑا یہ ساری چیزیں مادی یاد ہیں تو ترقی ہے یہ نہیں ہے چاہے رب تبارک و بتالا کی واحد وہاں موجود ہو تو نوزو باللہ منظال کے ان کے نظریے کچھ بھی نہیں تو یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ آج ہی سارے کا سارا دجال کا لشکر تیار ہو چکا ہے آپ ہم بھی سوچتے ہوں گے لوگ بھی سوچتے ہوں گے یار یہ دجال کو لوگ ماننے والے کون ہوں گے آج جو دجالی یہ دیکھئے میرے دجال خود ابھی تک ظاہر نہیں ہوا دجال ایک جزیرے میں قید خانے میں موجود ہے جب اللہ تبارک مطالعہ کی مردی اور منشا ہوگی اس وقت دجال ظاہر ہوگا ٹھیک <تصفح> ہے <ہوا تصفح> نا لیکن دجالی نظام اس وقت پوری دنیا میں نافذ ہو چکا ہے دجالی نظام اس نظام کو قائم کرنے والے اس کے پیادے اس کے سوار اس کا میمنا اس کا میسرہ پورے کا پورا لشکر اس وقت تیار ہو چکا ہے اور ہمیں نئی معلوم کہ ہمارے اندر کتنے نام نہاد کلمہ پڑھنے والے ہیں سارے اس کے ساتھ ہو چکے ہیں آپ کے ملک کے کتنے اینکر اس کے ساتھ مل چکے ہیں ایلومناٹی کا فتنہ ہو اور دوسرے اگلے دن ایک بندے نے مجھے فون کر کے پوچھا کہنے لگا جی میں ایک ڈراما دیکھ رہا تھا کہ بارے میں کہا میں تو اندر سے فیملسٹ ہوں ہاں ہم تو مول کے لب اس طرح کے وہ اپنے لیے بولنے لگا کہتا میں تو کسی چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتا نان بلیور ہوں میں یہ چیزیں ایسے نہیں گسیڑی جا رہی آپ کے اندر یہ ایک یعنی سرد تبلیغ سمجھیں یہودی زلیل وہاں بیٹھے ان کو پیسے دے کے ان سے کام لے رہا ہے آج جو غیرت کا حیا کا جنازہ نکال دیا گیا لڑکیوں کو بھی حیا بنا دیا گیا ہے جی ان کو جناب کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا گیا یہ ایسے نہیں پہنچی ہر گھر کے اندر ناچ گانا ہو رہا ہے ایسے نہیں ہو رہا یہ صرف اور صرف دجال کی راہ مار کی جا رہی ہے آپ جس مقبے میں چلے جائیں جس نظام کو آپ ہاتھ لگا لیں ہر جگہ نظام جو ہے وہ یہودیت کا ہے نظام تعلیم اسی کا نظام معاشرت اسی کا معیشت اسی کا ہر چیز اسی کی تو بتائیں دجال پھر کہاں رہا ہے نظام تو اس کا نافذ کر دیا گیا پوری دنیا کے اندر تو پھر بچے کیا ہے پیچھے اب جتنے بھی لوگ اس نظام کے حامی ہیں یقین کر لیں یہ اسی دجال کے حامی ہیں بڑا مسئلہ؟ اللہ تبارک جی دیکھیں ما جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے کفر یعنی یہودیوں سے آپ نے کفر اور مخالفت محسوس کی کہ یہ جو ہیں میرے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور میرے قتل کے درد پہ ہیں تو آپ نے پتہ کیا کہا کالا من انصاری اللہ ہمیں یہاں پہ لفظ جو ہے نا مفصری نے کہا من انصاری متوجہ ہم اللہ آپ نے کہا کہ میں رب کی طرف منہ کرنے لگا ہوں کون ہے میرا مددگار رب کے دین کے لیے چلنے لگے بس بس ہم بس بس کون ہے میرا مددگار کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا کہا جو حواری تھے آپ آن آن آن کے انہوں نے کہا اللہ ہم ہیں رب کے دین کے مددگار ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے اللہ اتبار کو تار نے ارشا فرمایا انہوں نے کہا آ منا ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر وشحد مسلمون مولا تو گواہ بن جا ہم سارے مسلمان ہیں ہم سارے مسلمان ہیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انہوں نے پھر دعا مانگی رب تعالی سے وہیں کھڑے ہو کر ربنا مننا بما انزلت وتبعنا الرسول مولا ہم ایمان لائے ہیں تج پر اس پر بھی مان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا وتبعنا الرسول ہم نے تیرے رسول کی پیروی بھی کی ہے ہم نے تیرے نبی کی پیروی بھی کی ہے فتقبنا مع الشاهدین مولا ہمیں گواہوں میں یعنی تیری دینے والے تیرے دین کی گواہی دینے والے تیرے نبی اللہ علیہ کی گواہی ہمارے ہم کیا کیا؟ پورے یورپ کے, اندر پھر اس ساتھ کے دین کو لے کے اٹھے اتنی تبلیغ کی اتنا دین حق کا پیغام دیا یہاں تک کہ یہ گیارہ 11 شہید ہوئے گیارہ گیارہ شہید ہوئے جی یہ ان کی بدبختی ہے کہ رسول علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی یہ رسول علیہ السلام کا دین قبول کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے موجودہ دور کے جتنے بھی یہ وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے نصرانی نصرانی اس وقت بہت زیادہ نا سب سے زیادہ وہی ہیں نصرانی جو ہے انہوں نے آقا علیہ السلام کا دین قبول نہیں کیا لیکن ان کی تعداد اس طرح دیکھ کے ان کی محنت کا اندازہ ہوتا ہے گیارہ بندوں نے کیسا کام کیا گیارہ بندوں نے کیسا کام کیا پورے یورپ کے اندر جناب انہوں نے سب کو حضرت عیسی عیصل اللہ کا پیروکار بنا دیا آج ہمارے اندر بھی کوئی ہے ایسا جذبہ بلبلا ہمارے اندر بھی ہے کوئی ایسی تڑپ یاد ملکوں کے ملکوں کو جناب انہوں نے جناب عیسی عیصل میں کلمہ پڑھا دیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشا رمایہ جی دیکھیں آگے اللہ تعالی نے جی ما کر ماکر اللہ یہ زین میں رہے مکر کا لفظ جو ہے نا یہ عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر کیا خفیہ تدبیر کرنا تدبیر جو ہے نا تدبیر خفیہ وہ اچھی ہو یا بری ہو وہ مقصد تابع ہوتی ہے جیسا مقصد ہوگا تدبیر بھی ویسی ہوگی خفیہ یعنی کہ مقصد اچھا ہے تو خفیہ تدبیر بھی اچھی اگر مقصد برا ہے تو وہ خفیہ تدبیر بھی بری ہوگی جیسے آپ دیکھیں وہ یہودی جو ہیں عیسر شام کے خلاف بادشاہ کے کان بھر رہے تھے بادشاہ سے آرڈر پاس کروا رہے تھے عیسی علیہ السلام کے قتل کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ یہ مکر کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے مکر کر رہے تھے عیسی علیہ السلام کے خلاف کہ انہیں شہید کرا دیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے بھی پھر خفیہ تدبیر کی سبحان اللہ ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی وہ کیا کیا وہ جناب انہوں نے ایک بندہ بھی حواریوں میں سے ساتھ میں لیا اسے پیسے دیئے کو 3 دیے تھے تین چار روپے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے تین چار ہیں مخبری کر دی اللہ تبارک نے فرمایا انہوں نے پورے کا پورا گھر گھیر لیا محاصرہ کر لیا تھا جہاں تھے پورے گھر کا محاصرہ کر لیا وہ کسی پیشاب بخانے کے بہانے سے نکلا اور اس نے جا کے اشارہ کر دیا ادھر ہیں اندر ہیں آن یہ آن آن ہوتے ہیں نا ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو کیا ہوا حضرت 23 صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مکر کر رہے تھے ہم خفیہ تدبیر برما رہے تھے ان کا مکر یہ تھا گھر کا محاصرہ کر لیا بندہ ایک ساتھ میں لا لیا پورے آرڈر پاس کروا لیے قانونی کاغذات ان کے پاس آ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر ہم نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی سبحان ہم نے ان کا بندہ انہی کے ہاتھوں مرواایا اپنا بندہ عیس علیہ السلام جو ہیں ہم نے روشن دان سے جبی امین کے ذریعے آسمانوں پہ اٹھا لیا آج تک عیسیٰ علیہ السلام تشریف عرما اور قرب کیا تشریف لائیں گے اللہ اکبر کبیرہ اب یہاں سے دیکھیں نعوذ نوز منظال یہودیوں کا بھی یہی نظریہ ہے ہم نے عیسی علیہ السلام کو سولی پلٹکا ہے نصرانیوں کا بھی یہی نظریہ ہے عیسی علیہ السلام شہید ہو گئے تو اور نوزادانیوں کا, کا بھی یہی نظریہ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں اور مرز قادیانی کادیانی نے تو یہاں تک کہا ہے کہتا ہے علیہ السلام جو ہیں آپ فوت ہو چکے ہیں اور ان کا مزار کشمیر میں ہے یہ اس دلیل نے دعوی کیا تھا کہ کشمیر میں ان کا مزار ہے اور جس قبر کے بارے میں اس نے کہا تھا وہ جا کے جب پتا کیا تحقیق کی تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ بزرگ فوت ہوئے تھے ان کی قبر ہے اور اس بتمیز نے عیس علیہ السلام کا مزار بنا دیا تو یعنی کہ یہ نظریہ جو ہے نا عیسل علیہ السلام کی وفات والا یہ یعنی مانتے اور اور پہلو سے ہوں یعنی کہ کادیائی کی نزدیک ان کی تبھی وفات ہوئی یہودیوں کے نز انہوں نے کہا ہم نے سلی پہ لٹکا دیا نسرانی نے کہا انہوں نے لٹکا دیا لیکن اللہ تعالی نے کیا فرمایاتلب ہو, ہو نہ انہوں نے قتل کیا ہے ما سال ہو نہ انہوں نے سلی پہ لٹکایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بر اللہ, اللہ نے عیس علیہ کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے اللہ یہ رب تعالیٰ کے قرآن کا دیا وہ عقیدہ تو اس سے ثابت ہوا اس کے اندر عیسی علیہ شام کی وفات کے عقیدے کے اندر اس میں یہ تینوں جلیل یہودی نسران اور قادیانی تینوں متفق ہیں تینوں متفق ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ بتایا یار ذرا دیکھیں اللہ فرمایے وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ خفی تدبیر کر رہا تھا وہ مکر کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالی اگر بہتر کر رہا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بچنا چاہیے کہ نہیں نعوذ باللہ کے اگر ان زلیلوں کی بات مان لی جائے کہ عیص علیہ السلام جو وہ شہید ہو چکے ہیں عیص علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے قادیوں کے کہنے کے مطابق تو پھر تو بھائی یہ بات کہاں گئی کہ رب فرمائے کہ وہ مکر کر رہے تھے ہم خفی تدبیر فرما رہے تھے تو پھر بلّ خیر الماکرین کے الفاظ کدھر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ میں وہ مکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیت تدبیر فرمانے والا وہ تو اسل شام کو بچنے والا مانیں گے تو خفیت ویر والا مانیں گے نا رفتال کو سب سے بہترین خوبیت خیر الماقرین اور, اور تب بھی مانا جائے گا جب ہم عیسی علیہ السلام کو زندہ با اور آسمانوں پر موجود مانیں گے اور ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ عیسی علیہ السلام ان کے شکنجے سے پنجے سے ان کی گرفت سے بچ گئے رقت بار کو تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو خیر الماقرین کا لفظ جو ہے تب سچا ثابت آئے گا اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر دیا کادیانیوں کو کہنے کے مطابق وفات پا گئے تو بتائیں بھائی پھر بات کہاں گئی عیسی علی شام کے دشمن موجود ہیں لیکن عیسی علی سال تو شام خود ہے ہی نہیں تو خیر الماکین کے مطلب کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے